بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اور ساتھیوں السلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 39 میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ لیکچر پچھلے لیکچر سے کسی حد تک ہٹ کے ہے ہٹ کے اس طرح سے کہ ہم جب ڈیٹا ویئر ہاؤس ڈسکس کرتے رہے ہیں تو اس کے لیے جو او ایل ٹی پی سسٹمس تھے جو ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم تھے ان کو ایز اے سورس سسٹم لیا جا رہا تھا جس میں ایک حد تک سمپلسٹی تھی کہ ہمیں یہ پتہ تھا کہ کالمس کون سے ہوں گے اگر ہم ڈیٹا بیسس کو آگے لے کے چلتے ہیں کالمس کی ٹائپس کیا ہوں گی ہمیں پتہ تھا کہ کالم کتنا بڑا ہو سکتا ہے کتنا بڑا نہیں ہو سکتا اور وہ فری فام اس میں کوئی چیز نہیں تھی دوسری بات یہ تھی کہ جو کسٹمرز تھے ایک بزنس کے ان کی تعداد بھی ایک حد تک تھی ان وے فائنائٹ تھی فائنائٹ سے مطلب یہ کہ ایک شہر میں جتنے کسٹمرز ہیں وہ اسی شہر کے عام طور پہ کسٹمر اس بزنس کو بزنس کرنے آئیں گے اس کی بزنس پہ آئیں گے اگر دوسرے شہروں سے لوگ آئیں گے تو کوئی ہزاروں لاکھوں میں تو لوگ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو جو ٹریفک کا کانسیپٹ تھا وہ بھی کافی حد تک فائنائٹ تھا کہ کتنا بزنس ہوگا لیکن یہ چیزیں اتنی پریویلنٹ نہیں رہی ہیں جتنی پہلے ہوا کرتی تھیں اسی لیے کہ اب تو بزنس انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے اب تو ای e کامرس ہوتی ہے اب جو بڑا سے بڑا جو بک سٹور دنیا کا ہے وہ فزیکل بک سٹور ایز سچ تو نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ دکان ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں اب تو ایک شخص جو کہ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ سرور کو ایکسیس کرتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور جو سرور ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ میں رکھا ہو اور وہاں وہ کوئی کتاب پرچیز کر لیتا ہے آن لائن اور وہ کتاب جو ہو سکتا ہے وہ سرور کے اوپر نہ پڑی ہو وہ ہو سکتا ہے کتاب جو ہے وہ امریکہ میں پڑی ہو الیکٹرانک فارم میں اور وہ کتاب اوور دا انٹرنیٹ اوور دا ورلڈ وائڈ ویب اس کسٹمر تک پہنچ جاتی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جغرافکل باؤنڈریز تھیں وہ ختم ہو گئیں اس لیے اب ایک اور طرح کا ویئر ہاؤس اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور وہ ویئر ہاؤس ہے ویب ویئر ہاؤس یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب کا ویئر ہاؤس اس کے اس سے میرا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے اس پہ جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کا ایک ویئر ہاؤس بنا لیا جائے بلکہ جو چیزیں میں اسپیسیفکلی اس سے مطلب لے رہا ہوں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن یہ اتنا ایک وسیع ٹاپک ہے یعنی کہ ویب ویئر ہاؤس کہ ایک لیکچر میں اس کا احاطہ کرنا تو خیر اٹس آؤٹ آف دا کوشچن تو یہ لیکچر جو میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آج کا اس میں اس کا ایک تعارف ہوگا انٹروڈکشن ٹو ویب ویئر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا اس کے بارے میں اور کچھ اس کی ٹمنالوجی کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کچھ میں آپ کو اس کے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو یا اگر آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں تو بڑا سپرفیشیل سا آپ کا نالج ہو یا جو سارے پیسز ہیں یہ کیسے فٹ ٹوگیدر ہوتے ہیں ہاؤ ڈو دے فال ٹوگیدر اینڈ فٹ ٹوگیدر تو یہ مقصد ہے آج کے لیکچر کا اور اس سے پہلے کہ میں لیکچر شروع کروں میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاؤں گا جو کہ سلائڈ ہم پہلے بھی آپ کو دکھا چکے ہیں آپ نے پہلے بھی وہ سلائیڈ دیکھی ہے اور اس سلائیڈ کا ٹائٹل تھا ہاؤ دا پیسز فٹ ٹوگیدر یا پٹنگ ٹوگیدر دا پیسز اب آپ ذرا ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں یہ سلائیڈ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے اس میں مختلف ٹیئرس تھے اس میں چار ٹیئر ہیں ڈیٹا ٹیئر ہیں اینڈ آل دا وے اپ ٹو دا کلائنٹ ٹیئر اب میں اس سلائیڈ کو تھوڑا سا انہینس کرتا ہوں جی ہاں انہینس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں پہلے جو آپ سلائیڈ کو آپ کو میں دکھا چکا ہوں شروع شروع کے لیکچرز میں کچھ چیزوں کو انہینس کر دیا گیا ہے میں نے کن چیزوں کو انہینس کیا ہے جو چیزیں میں نے انہینس کی ہیں ایک تو جو ڈیٹا ٹیئر میں جو ڈیٹا سورس ہے یعنی کہ ورلڈ وائڈ ویب میں نے اس کو انہینس کر دیا ہے یعنی کہ اب ہم ایک ایسے سورس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وچ از اے نان ٹریڈیشنل اور probably اے نان کنونشنل سورس یعنی کہ آج سے 10 سال پہلے ورلڈ وائڈ ویب کا ڈیٹا ویئر ہاؤس کا ایسا سچ کوئی خاص کانسیپٹ نہیں تھا پانچ سال پہلے بھی یہ ایک ایوالونگ کانسیپٹ تھا یہ میں ڈیولپڈ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں یہ جو ورلڈ وائڈ ویب ہے اس سے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس بنے گا وہ ویب ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ڈیٹا ویئر ہاؤس ہے اس کو ویب سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے اس کو ہم یہ کہہ سکتے کہ ویب انیبلڈ ہوگا جس میں ویب کے ریلیٹڈ ڈیٹا رکھا جائے گا وہ جو ریلیٹڈ ہے میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گا ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوجنز اس کے بعد جو کلائنٹ ٹیئر ہے وہاں میں نے ڈیٹا مائننگ کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے اس لیے کہ جو ویب ویئر ہاؤس ہے وہ اتنا بڑا ہے اتنا ہیوج ہے میں آپ کو اس کچھ مثالیں دوں گا کہ اس کو کنونشنل اور ٹریڈیشنل طریقے سے ایکسپلور کرنا پاسبل نہیں ہے یا ایکسپلور تو کر سکتے ہیں لیکن جس چیز کی آپ کو تلاش ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی اس لیے ڈیٹا مائننگ کا استعمال آتا ہے اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں بیک گراؤنڈ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آج کے جو ویب ویئر ہاؤزنگ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے ہے کہ دنیا میں ایک انٹرنیٹ کی پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے یعنی کہ دیر از این ایکسپولینشیل گروتھ ان the نمبر آف انٹرنیٹ users وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ کسی کا پہلے خیال نہیں تھا کہ یہ اتنی تیزی سے اس میں اضافہ ہوگا پاکستان میں جو مختلف سٹیٹسٹکس مل جاتے ہیں مستند ذرائع سے اس کے ریفرنس سے اباؤٹ 1.2 ملین انٹرنیٹ یوزرز ہیں پاکستان میں کچھ ملک دنیا کے ایسے ہیں جہاں پہ بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ انٹرنیٹ یوزر ہے اور کچھ ملک ایسے ہیں جہاں کے اس پاپولیشن کے بڑا ایک سگنیفیکنٹ نمبر جو کہ ریپیٹ یوزرز ہیں یا ایکٹیو یوزرز ہیں وہ نہیں کہ جنہوں نے انٹرنیٹ اکاؤنٹ لیا اس کے بعد کبھی کے استعمال نہ کیا ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً ون بلین ون بلین انٹرنیٹ یوزرز ہیں یہ تو بہت بڑا نمبر ہے ہیوج نمبر ہے یہ مطلب یہ ایک اندازہ ہے اور یہ جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں یہ کس کو ایکسیس کرتے ہیں یہ ویب کے اوپر جو ایچ ٹی میں ڈاکیومنٹس پڑی ہیں یا جو ڈیٹا سورسز ہیں یا جو سرورز ہیں ان کو ایکسیس کرتے ہیں گوگل جو کہ اس وقت لیڈنگ سرچ انجن ہے دنیا میں وہ اب اباؤٹ ایٹ انڈیکسز اباؤٹ ایٹ بلین ویب پیجز مختلف جو اسٹیمیٹس لگائے گئے ہیں بڑے انجنس کو دیکھ کے اور ان میں جو نان اوور لیپنگ سے ان کو نکال کے یعنی کہ بڑے سرچ انجن سے میرا مطلب ہوا جیسے کہ یاہو ہو گیا یا جیسے ایم ایس این ہو گیا یا اور جو سرچ انجن ہیں ان میں اگر آپ نان اوور لیپنگ پارٹ کو نکال دیں تو ویب پہ جو پیجز اس وقت پڑے ہیں دے آر مور دین 11 بلین پیجز گیارہ ارب سے زیادہ ویب پیجز ہیں جس میں سے گوگل نے صرف 8 بلین کو انڈیکس کیا ہے یعنی کہ ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سرورز انٹرنیٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی ملین کے اندر ہے سرور کا مطلب ایک کمپیوٹر چھوٹا کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے لیکن چھوٹے سے مراد میں یہ نہیں آف کورس جس وقت آپ کنیکٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ سے تو آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس کو میں سرور کاؤنٹ نہیں کر رہا سرور وہ ہے جو کہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ ملینز میں سرورز ہیں اور یہ جو سرورز ہیں ان پہ ٹریفک آتی ہے ان کے اوپر لوگ آتے ہیں ان کو ایکسیس کرتے ہیں اور یہ ایک ہیوج ٹریفک ہے میں جو آپ کو اے ٹی ایم کی مثال دیتا رہا ہوں ایک اے ٹی ایم جو آپ کے شہر میں بہت پاپولر جگہ پہ لگا ہے اس پہ دن میں کیا ایک دو دو ہزار ٹرانزیکشنز ہوتی ہوں گی یا دو ہزار اس کے پر یوزرز آتے ہوں گے جو ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر یا جو انٹرنیٹ کے اوپر جو بڑے بڑے سائٹس ہیں مثال کے طور پہ جیسے گوگل ہے یا امیزون ڈاٹ کام ہے وہاں پہ جو ٹریفک آتی ہے وہ ایک مہینے میں بلینز میں آتی ہے بلینز میں مطلب اور دن میں جو ہے وہ کئی ملین میں کسٹمرز تو اے ٹی ایم کی تو اس سے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ورلڈ وائڈ ویب پہ جو ٹریفک جنریٹ ہو رہی ہے جو کسٹمرز آ رہے ہیں دیٹ از اے ہیوج ہیوج نمبر اور جو کسٹمر آ کے اے ٹی ایم سے صرف پیسہ نکالتے تھے یا پیسہ ڈپازٹ کرتے تھے یا اپنا اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتے تھے ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر تو بہت ساری ایکشنز ہو رہے ہیں لوگ اس کے اوپر فلمیں دیکھتے ہیں لوگ اس کے اوپر گانے سنتے ہیں لوگ اس کے اوپر اخبار پڑھتے ہیں لوگ اس کے اوپر تصویریں ایکسچینج کرتے ہیں لوگ اس کے اوپر بڑا کچھ کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں اٹس جسٹ لمیٹیڈ بائی دا امیجینیشن آف دا اینڈ یوزر اس کے اوپر ویڈیو ہے اس کے اوپر آڈیو ہے اس کے اوپر ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر نہ جانے کیا کچھ ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسا سورس جس پہ اتنی ہیوج ٹریفک آ رہی ہے اس کی انالسز اگر آپ نے کرنی ہے اس کی بیسس پہ کچھ آپ نے ڈسیزن میکنگ کرنی ہے یہ تو بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے لیے تو بڑے آپ کو پاورفل قسم کے ریسورسز چاہیے آپ کو پاورفل میکینزم چاہیے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے ایسے ڈائمنشنز آئیں جو کہ پہلے آپ نے دیکھے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ اٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پیراڈائم ہو سکتا ہے جو اسٹار اسکیمیں آپ بنائیں اس میں ایسے ڈائمنشن جو آپ نے پہلے پڑھے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ لوگوں نے کبھی وہ دیکھے بھی نہیں تھے ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے طور پہ کہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ شدت سے پکارتا ہے یا پکارتی ہے کہ اس کا ایک ویب ویئر ہاؤس بنایا جائے اور وہ کیوں بنایا جائے میں آپ کو اس کی مثال دوں گا آپ کو سمجھاؤں گا ایگزامپل بھی دوں گا پھر میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویب کا ویئر ہاؤس کیوں بنائیں اس کے تین ریزنز ہیں میں نے ان ریزنز کو ایک سیکونس میں لکھا ہے اور نوٹس میں آپ دیکھ لیں گے اس لکھے ہوئے آڈر کو میں آپ کو اسی سیکونس میں ان کو بتاؤں گا ابھی یہ میرے نزدیک ایک پریورٹی کا سیکونس ہے ہو سکتا ہے کوئی صاحب اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں ہو سکتا ہے کوئی صاحب اس میں سے ایک ٹاپک کو نکال لیں تو میرے خیال میں تین مین ریزنز ہیں جو چیف چیخ کے کہتے ہیں کہ ویب کا ویئر ہاؤس بنایا جائے پہلا ریزن یہ ہے کہ ویب پہ سرچ کو کیسے فیسلیٹیٹ کیا جائے ویب کو سرچ کرنے کے لیے اس میں سے کام کی چیز نکالنے کے لیے ایک ہیوج ہیوج ہیش ٹیگ میں سے کام کی نیڈل نکالنے کے لیے آپ کو ڈیٹا مائننگ کرنی پڑے گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہاؤ دا پیسیز فٹ ٹوگیدر فال ٹوگیدر کنیکٹ ٹوگیدر ڈیٹا مائننگ جو کہ کلائنٹ ایئر میں ہے اس کے لیے آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس چاہیے سنگل سورس آف ٹروتھ چاہیے جب تک ڈیٹا ویئر ہاؤس نہیں ہوگا ڈیٹا مائننگ نہیں کر سکتے جب تک ویب کا ویئر ہاؤس نہیں بنے گا اس وقت تک ویب کے کانٹینٹس کی مائن کر کے کام کی چیز نہیں نکالی جا سکتی میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ ایک ریزن ہے ویب ویئر ہاؤس بنانے کے لیے جو دوسرا ریزن ویب ویئر ہاؤس بنانے کے لیے ہے میں آپ کو اس کے بھی ڈیٹیل میں جاؤں گا میں سمجھاؤں گا آپ کو وہ یہ ہے انالائزنگ دا ویب ٹریفک یعنی کہ اگر میری ایک ویب سائٹ ہے یا میرا ویب سرور ہے یا میرا بزنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر میں کوئی سروس پرووائڈ کرتا ہوں میں کوئی چیزیں بیچتا ہوں ٹھیک ہے یا میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہوں اس کے اوپر کون آ رہا ہے کب آ رہا ہے کیا کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اگر نہیں آ رہے تو شاید کیوں نہیں آ رہے وغیرہ وغیرہ اس کی انالسس کرنے کے لیے مجھے ایک ویب ویئر ہاؤس چاہیے اور جو تیسرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ویب صرف اب ایکسچینج ایک کا میڈیم نہیں رہا کیا آپ نے کوئی ج... بلکہ ایکسچینج کے میڈیم کی طرف بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یہ صرف پیسو چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پیجز لگے ہوئے ہیں لوگوں نے پیجز دیکھے بات ختم ہو گئی نہیں یہ ایکسچینج ایک کا میڈیم بن گیا لوگ اس کے اوپر امیجز ایکسچینج کر رہے ہیں لوگ اس کے اوپر کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یوزر کمیونٹیز بن چکی ہیں ٹھیک ہے انٹرسٹ کے گروپ بن چکے ہیں ان کی کمیونٹیز ہیں اور اس ساری چیز کو جب تک آپ آرکائیو نہیں کریں گے اس کی انالیسز کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر اور اپلیکیشنس کیسے بنا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ وہ ریزنز ہے جس کی بیسس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ویب کا ہاؤز ہونا چاہیے اب میں تھوڑا سا ویب سرچنگ کے بارے میں ذکر کروں کیونکہ میں نے آپ کو ڈیٹا مائننگ کے ریفرنس سے بتایا تھا اب ویب سرچنگ جو ہے کیونکہ ویب کے اوپر اگر آٹھ بلین ویب پیجز ہیں تو اگر آپ نے کوئی چیز تلاش کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہ آپ وہ آٹھ بلین پیجز پر آپ دیکھنا شروع کر دیں آپ دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو اس لیے اس چیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سرچ انجنز بنائے جاتے ہیں سرچ انجن کیسے کام کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو انڈیکسنگ کے بارے میں پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو انڈیکس بتائی تھی انورٹڈ انڈیکس ایک طریقہ ہے سرچ کرنے کا فار اے ویری فاسٹ اینڈ کوئک سرچ اور انڈیکسنگ کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سے فار ایگزامپل اگر ڈیٹا ٹیبل میں پڑا ہوا ہے تو ٹیبل کی ساری روز کو ٹچ کیے بغیر کام کا ڈیٹا اس میں سے باہر نکال لیں تو یہ سرچنگ میں استعمال ہوتا ہے تو ویب سرچنگ ہے عام طور پہ اس کے تین طریقے ہوتے ہیں جس لیے لوگوں نے جس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ایک تو کی ورڈ بیس سرچ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کیوری بیس سرچ اور ایک ہوتی ہے رینڈم سرچ یہ کیسے کام کرتی ہیں سرچ ٹیکنیکس میں آپ کو مخصر طور پہ بتاتا چلوں کی ورڈ بیس سرچ تو یہ ہے کہ میں نے ایک کی ورڈ دیا اور جس جس ڈاکیومنٹ میں وہ کی ورڈ آتا ہے وہ ڈاکیومنٹ جو ہے کسی پرٹیکولر طریقے کے ساتھ میرے سامنے آ جانی چاہیے مثال کے طور پر پہ پہلے یہ لوگ پہلے جو سرچ انجنس تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جس ڈاکومنٹ میں وہ کی ورڈ زیادہ آیا ہے اس کو ٹاپ پہ دکھا دیا کرتے تھے تو لوگ بڑے ہوشیار ہیں انہوں نے یہ کیا کہ جو کی ورڈ سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے ڈاکومنٹ میں ڈال دیے انویزیبل شکل کے اندر تو جیسے ہی سرچ ہو وہ ڈاکومنٹ اوپر آ جائے لیکن یہ تو کسی کام کا ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کو جالی طور پہ جس کو کہ انفلیٹ کر کے اوپر لایا گیا ہو ایک طریقہ تو یہ ہے سرچ کا جو دوسرا طریقہ سرچ کا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو ڈیٹا بیسز میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے مثال کے طور پر جیسے امیزون ڈاٹ کام ہے یا جیسے کوئی پراپرٹی کے بارے میں ڈیٹا بیس ہے اس میں میں جاؤں اور جو مجھے چیز چاہیے میں وہ کی ورڈ وہاں پہ ٹائپ کر دوں اب اس کے پیچھے جو ہے وہ سیکول چل رہی ہے ایک ڈیٹا بیس سسٹم چل رہا ہے ایک ایم آئی ایس سسٹم ہے وہاں وہ کیوری ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور جو کارسپونڈنگ ریزلٹس ہیں وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں جو تیسرا طریقہ ہے وہ ایک طرح کا رینڈم سرفنگ ہے رینڈم سرفنگ یہ ہے کہ میں نے کوئی چیز دیکھی میں ایک پیج پہ گیا وہاں کچھ لنکس تھے انہوں نے کسی پیج پہ پوائنٹ کیا میں اس پوائنٹ اس پیج پہ چلا گیا وہاں کچھ لنکس تھے ان کو میں نے کلک کیا یا میں نے کچھ سرچ کی تھی اور میں اس طرح ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ڈھونڈتا تلاش کرتا پھر رہا ہوں اور خاصا چانس ہے کہ میں اس میں ناکام رہوں گا کیونکہ ویب بہت بڑا ہے گوگل نے ایک بڑی خاص چیز کی گوگل نے پیجز کو اس بیسس پہ رینک کیا کہ وہ ریفر کتنے کیے جاتے ہیں باقی یوزرز کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہوا جسے کہتے ہیں نا آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ بھلا کہو اسے جسے عالم بھلا کہے یا اس سے ملتا والا کوئی شعر ہے میں اتنا اچھا نہیں ہوں یا برا کہو اسے عالم جسے برا کہے تو یہ جس پیج کو سب لوگ اچھا کہہ رہے ہیں یقیناً وہ پیج اچھا ہی ہوگا اس لیے کہ ہزاروں میں آپ لوگوں کی رائے کو انفلوئنس نہیں ساری دنیا میں کر سکتے تو اس بیسس پہ گوگل بہت کامیاب ہوا اور گوگل اتنا کامیاب ہوا کہ اس وقت ایک سبسٹینشل پورشن آف دا ویب ہے وہ گوگل نے انڈیکس کیا ہوا ہے یہ تو سرچنگ کے بارے میں بات ہو گئی ڈرا بیکس آف ٹریڈیشنل ویب سرچ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹریڈیشنل طریقہ ہے ویب کو سرچ کرنے کا اس میں کیا مسائل ہے اس کے ڈرا بیکس کچھ تو میں نے آپ کو چند منٹ پہلے بتایا تھا میں تھوڑا اس کو فوکس کر کے آپ کو بتاتا ہوں پہلا فرق تو یہ ہے جو ٹریڈیشنل ویب سرچ ٹیکنیک ہے وہ کی ورڈ میچنگ پہ چلتی ہے اب جب کی ورڈ آپ نے میچ کیا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کی ورڈ دیا اور وہ ڈاکیومینٹس سامنے آ جس میں وہ کی ورڈ موجود تھا لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو آپ کے پاس چند لاکھ چند لاکھ ڈاکیومنٹس آئی ہیں ان میں سے کون سی ڈاکیومنٹ آپ کے کام کی ہے اس لیے کہ صرف کی ورڈ آنے سے ڈاکیومنٹ تو کام کی نہیں بن جاتی مطلب میرا کہنے کا یہ ہے مثال کے طور پہ اگر ایک کوئی آ... فلمی اداکار ہے اور وہ فلمی اداکار جو ہے اس کو سپورٹس کا شوق ہے اور وہ جا کے میچز دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے اور وہ جو فلمی اداکار ہے سیاست میں آ جاتا ہے جاتی ہے اب اگر آپ اس فلمی اداکار کو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ اگر اسپورٹس کے بارے میں لکھیں گے تو کیا آپ کو اس کے شوق کے بارے میں پتہ چلے گا یا جس سپورٹس کی ایونٹ میں وہ فلمی اداکار گیا تھا اس کی رپورٹنگ میں اس کا نام آیا تھا وہ آپ کے زیادہ کام کی چیز ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز کام کی ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ صرف کی میچنگ کے اوپر آپ کو صحیح پیج نہیں مل سکتا جو آپ کو چاہیے وہ یہ ہے کہ کسی انٹیلیجنٹ طریقے کے ساتھ جو چند لاکھ پیج آئے ہیں ان کی رینکنگ کر دی جائے اور جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا تھا جس پیج یا جس ڈاکیومنٹ میں کوئی کی ورڈ زیادہ دفعہ آتا ہے اس کی بیس پہ اس پیج کی رینکنگ اوپر کر دی جائے تو وہ پیج آپ کے لیے بہت ریلیونٹ نہیں ہے ضروری نہیں کہ وہ بہت ریلیونٹ ہو آپ کے لیے کہ اس میں کی ورڈ بہت دفعہ آ گیا ہے ٹھیک ہے جی وہ تو جعلی طور پہ بھی اس میں کی ورڈ ڈالا گیا ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو یہ ایک ڈر بیک ہے ٹریڈیشنل سرچ کا جو دوسرا ڈرابیک ہے ٹریڈیشنل سرچ کا وہ یہ ہے کہ جو یو ار ایل آپ کو دکھایا گیا ہے وہ یو ار ایل کس کانٹیکسٹ میں آیا تھا یو ار ایل سے میرا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ویب سائٹ ہے جیسے سی ڈاٹ کام ہے اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈ لاکھوں میں پیجز پڑھے ہوئے ہیں جب اور آف کورس اس میں کچھ ایسے پیجز ہیں جو کہ ڈائنامک پیجز نہیں ہیں اسٹیٹک پیجز ہیں یعنی کہ ایکٹیولی جنریٹ نہیں ہوتے یا کسی اور سائٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹک پیجز پڑے ہوئے ہیں تو جب آپ نے یو آر ایل جب آپ نے کی ورڈ ایک ٹائپ کیا اور یو آر ایل آپ کے سامنے ڈسپلے آ لسٹ میں تو وہ اس سارے سٹرکچر کے اندر کہیں ایک یو آر ایل ہوگا اس سٹرکچر کے اندر سے بھی ایک یو آر ایل ہوگا اب یہ کیسے پتہ چلے کہ جو یو آر ایل آپ کے سامنے آیا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں اس ویب سائٹ میں انسرٹ کیا گیا تھا اینڈ آف کورس اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس مختلف فائلز سرچ کے بعد آئی ہیں تو ان کی آپ نے اگر خود کپلنگ کرنی ہے تو بڑا یہ ٹائم کنزیومنگ اور ٹی ڈی ایس کام ہے تو یہ سرچ انجنس تو یہ کپلنگ نہیں کر کے دے سکتے آپ کو تو یہ چند میں نے آپ کو ڈرا بیکس بتایا جو کہ ٹریڈیشنل سرچنگ کے اندر موجود ہے اور اس کی بیسس کے اوپر جیسے جیسے ویب کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس میں پیجز زیادہ آتے جا رہے ہیں جو کہ جب میں نے یہ لیکچر ریکارڈ کرایا ہے اس وقت گیارہ بلین پیجز ہیں ایسٹیمیٹیڈ یہ وہ ہیں جو کہ پبلکلی ایکسیسیبل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں ڈارک ویب یعنی کہ جو آپ پیسے دے کے جس کو ایکسیز کرتے ہیں یا جو ڈیٹا بیسس سے ایکٹیولی پیپر ڈائنامکلی جو جنریٹ ہوتے ہیں پیجز وہ اس کے علاوہ ہیں تو یہ जितना वेब बड़ा होता जा रहा है ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये और सिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं दे आर एडिंग टू द प्रॉब्लम आपको मेरी बात समझ आई इसलिए हमें वेब का वेयरहाउस बनाना है और उस पर माइनिंग करनी है माइनिंग करेंगे फिर इनकी रैंकिंग करेंगे तब आप इस हेस्टैग में से गोल्डन नीडल निकाल सकते हैं ठीक हो गया जी जी साथियों تو میں نے آپ کو تین ریزن تو بتائے تھے کہ جس کے لیے ہم ویب ویئر ہاؤس بنائیں گے مختصر طور پہ اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا چلوں ہو سکتا ہے کچھ پوائنٹس میں پہلے بول ہی چکا ہوں تو آئی ہوپ کہ میں آپ کو بور نہیں کروں گا وائی کریٹ ویب ویئر ہاؤس تو پہلا تو ریزن یہ ہے کہ تاکہ اس کو مائن کیا جا سکے مائننگ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ویب ویئر ہاؤس بنانے کے لیے آپ نے جن ڈاکیومنٹس کو استعمال کرنا ہے ان کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان میں بڑے مسائل ہیں اس لیے کہ جو ڈاکومنٹس ہیں دے آر ہائیلی انسٹرکچرڈ ان میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہے اور وہ کافی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب میں نے آپ کو اولا ایپ کے بارے میں بتایا تھا جب ہم کیوبز بنا رہے تھے تو اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ایگریگیٹس کو اپڈیٹ کرنے کا کہ اگر آپ نے روز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اگر ان کو ڈیلی بیسس پہ ایگریگیٹ کریں تو ان دا ورسٹ کیس ایکسٹریم کیس ہو سکتا ہے آپ کو سارے کے سارے ایگریگیٹس کو دوبارہ بنانا پڑے لیکن ویب پہ تو لگاتار چینجز ہو رہی ہیں آپ کسی کو آپ کے تو کنٹرول میں کچھ نہیں ہے جس کی ویب سائٹ ہے وہ اس کو چینج کر رہا ہے اگر آپ کے پاس وہ ریفریش شکل میں نہیں ہوگا ڈیٹا تو آپ کی سرچ کامیاب نہیں ہو سکتی تو نہ صرف یہ انسٹرکچرڈ ہے بلکہ اٹس آلسو اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو یوزیج ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انکریز کر رہی ہے اور جو پیجز ویب پہ رکھے جا رہے ہیں روز کے روز اس میں مختلف اسٹیٹسٹکس ہیں اس وقت میری ذہن میں نہیں آ رہا. لیکن ایسے بھی اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جی ایک منٹ میں کتنے نئے ویب پیج آ جاتے ہیں ویب کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر ٹھیک ہے اور ان کو جب آپ نے انڈیکس کرنا ہے اور انڈیکس کر کے ان کو سرچبل بنانا یا ویئر ہاؤس میں لے کے جانا وہ کتنا بڑا ایفرٹ ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ یہ ویئر ہاؤس بنا لیں اس کے بعد پھر آپ ڈیٹا مائننگ استعمال کر کے پیجز کی رینکنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ٹریڈیشنل ویب سرچ کا میں نے آپ کو ڈرا بیک بتایا تھا کہ کی ورڈ میچنگ پہ چلتا ہے ڈیٹا مائننگ کے تھرو اس کی رینکنگ کر کے آپ جو اینڈ یوزر ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو یہ ایک ریزن ہو گیا ویب بنانے کا دوسرا ریزن دوسرا ریزن ہے ویب ٹریفک انالسس ویب ٹریفک انالیسس کیوں ضروری ہے مثال کے طور پہ ایک بزنس ہے اس کا ایک کاؤنٹر ہے کاؤنٹر کے اوپر ریسیپشن کاؤنٹر کے اوپر کسٹمرز آئے اور بات چیت کی وہ ریسیپشن کاؤنٹر جو ہے سے ہو سکتا ہے رات کو نو بجے بند ہو جائے یا پانچ بجے وہ دفتر بند ہو جاتا ہے یا سروس بند ہو جاتی ہے اب ان کا کوئی ٹول فری نمبر ہے اس پہ لوگوں نے فون کیا اور ان سے بات چیت کی ظاہر ہے کہ جب وہ کسٹمر زیادہ ہوں گے تو ان کو بزی ٹون ملے گی یہ ایک کانٹیکٹ پوائنٹ ہے تیسرا کانٹیکٹ پوائنٹ جو ہے ٹچ پوائنٹ جسے کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ان کے ایجنٹس ہیں وہ فون کرتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ ہے کوئی لوگ وزٹ کر لیتے ہیں آ کے لیکن ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹچ پوائنٹ ہے اور وہ ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر ان کا ویب سرور ہے ان کی ویب سائٹ ہے اس لیے کہ جب ان کو کوئی لوگ اس کے دفتر پہ نہیں چل کے آ سکتے جب وہ فون کریں ان کو فون کی لائن بیزی ملتی ہے تو کافی چانس ہے کہ جب وہ اس کمپنی کے ویب سائٹ پہ آئیں گے تو ویب سائٹ ان کو آپ ملے گی چلتی ہوئی حالت میں ہوگی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹچ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اتنا امپورٹنٹ ٹچ پوائنٹ ہے کہ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے اور اس میں جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپنی ان لوگوں کو بھی دیکھ سکتی ہے جو کہ شہر سے دور ہیں. یا اس کسی اور شہر کے اندر ہیں وہ اس کمپنی کی ویب سائٹ پہ آتے ہیں بلکہ جب آپ اس لوجک کو آگے بڑھائیں تو وہ لوگ جو کہ دوسرے ملک میں وہ لوگ جو دوسرے کانٹیننٹ میں وہ بھی جو ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آ کے آپ کے کلائنٹ بن سکتے ہیں آپ کے پراسپیکٹ سے کسٹمر بن سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کتاب کی سیل کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ کے پاس کوئی الیکٹرانک مٹیریل ہے فار سیل یا ایون کوئی ٹینجیبل مٹیریل ہے ساری دنیا اس کی کسٹمر تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹچ پوائنٹ ہے جو بڑی اس میں انٹرسٹنگ اور پاورفل بات ہے ویب کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کی ایوری سنگل ایکشن کو ریکارڈ کر لیتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ویڈیو بھی جو ہوتے ہیں وہ ریئل ٹائم میں ریکارڈنگ نہیں کر رہے ہوتے اس لیے کہ ویڈیو کیمرہ بڑی یونیٹ سبسٹینشل اماؤنٹ آف اسپیس اس ویڈیو کو سٹور کرنے کے لیے تو وہ ہر دس سیکنڈ کے بعد یا پندرہ سیکنڈ کے بعد ایک اسنیپ شاٹ لیتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے زیادہ عرصے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ٹیکس لاڈ آف اسپیس اور وہ جو امیج اسٹور کر لی جاتی ہے اس کو بھی سرچ کرنا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن جب کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ آتا ہے اس کی آپ ایوری سنگل کلک ایکشن کو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور وہ سرچبل بھی ہوتا ہے تو یہ بڑا پاورفل سورس ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کیمپینس چلائی تھی کوئی آپ نے کیمپین چلائی آپ نے اخبار میں کوئی اپنے یورلز دیے ہیں یا ای میل لوگوں کو بھیجی ہیں اس کے اس پر کوئی آپ کا خرچہ بھی تو آیا تو آپ اپنی ویب ٹریفک انالیسس کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں ڈسیزن میکنگ کر سکتے ہیں کہ آیا اگر ہم نے کوئی اور کیمپین چلانی ہے تو ہمیں کیا میڈیم استعمال کرنا چاہیے یا واٹ از دا آر او یا ریٹرن آف انویسٹمنٹ جو ہم نے انویسٹ کیا تھا کیمپین چلانے کے لیے تو یہ آپ اس لاگ جو کہ لاگ بنے گا یہ لاگ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو آگ چل کے بتاؤں گا اس کی انالیسس کر کے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور ٹپکلی کیا سوال ہیں جو کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں وہ یہ کہ میری ویب سائٹ پہ کتنے وزٹرز آتے ہیں کتنے سیشنز ہوتے ہیں کون سے پیجز میرے بہت پاپولر ہیں کیا چیز زیادہ لوگ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ان سارے سوالوں کے جواب آپ کی ڈسیزن میکنگ میں چاہیے لیکن آپ کو ان سوالوں کے جواب اس وقت مل سکتے ہیں اگر کہ ویب ویئر ہاؤس بنایا گیا ہو ٹھیک ہے جی تیسرے ریزن کی طرف آتے ہیں تھرڈ ریزن کیا ہے تھرڈ ریزن یہ ہے کہ ویب ہیز بن ایوالونگ ایک زمانہ تھا جب ویب جو تھا جس وقت براؤزر نہیں بنے تھے اس وقت گوفر چیزیں ہوا کرتی تھیں یا لسٹ آف لسٹ ہوا کرتے تھے ٹیکسٹ بیس سارا کچھ سب چیزیں ہوا کرتی تھیں اس کے بعد جب وہ امیج والے زمانہ آیا جب براؤزر بھی آ تو اسٹیٹک پیجز ہوا کرتے تھے پیجز چینج نہیں ہوتے تھے اس کے بعد ایکٹیو پیجز بن گئے اور پھر کیا اور کیا پھر جاوا بیچ میں آ گیا اینڈ سو آن سو فورتھ تو جو ویب ہے وہ کافی میچور ہو گیا اور وہ ایوالو بھی کر رہا ہے اٹس نو لانگر جسٹ اے ڈسٹریبیوشن میڈیم اٹس اے کمیونیکیشن میڈیم جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ اس پہ چیزیں ایکسچینج کرتے ہیں اس پہ فلمیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر انٹریکٹیو گیمس کھیلی جاتی ہیں ایک شخص امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے ایک فلیپین میں بیٹھا ہے ایک سری لنکا میں بیٹھا ہے اور مل کے وہ گیم کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر وہ فائرنگ کر رہے ہیں مثال کے طور پہ تو یہ ایک کمیونیکیشن میڈیم بن چکا ہے ویب جو ہے اس جو کمیونیکیشن میڈیم ہے اس کے اوپر نئی نئی آرٹ کی فارمز بن چکی ہیں مثال کے طور پہ ایسی اپلیکیشنز ہیں جو صرف ویب پہ چلتی ہیں ایسی چیزیں جو صرف ویب کے اوپر اویلیبل ہیں آپ ان کو صرف ویب پہ جیسے مثال کے طور پہ آپ ویب پہ ہی رہتے ہوئے ایک ویب سائٹ ہے اس پہ امیجز کو دیکھ سکتے ہیں یا گیمز کو کھیل سکتے ہیں یا میوزک کو سن سکتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا میڈیم بنتا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کی انالسس کرنی ہے ویب کے کانٹینٹ کی تو آپ کو ویب کو آرکائیف کرنا پڑے گا اسنیپ شاٹس ان ٹائم لینے پڑیں گے ویب کی یا ویب سائٹ کی یہ جو آپ اسنیپ شاٹس لیں گے ان کو جو آپ آرکائیو کریں گے ان کو کہاں رکھیں گے ان کے لیے آپ کو ویئر ہاؤس بنانا پڑے گا یہ ایک بہت سک... یہ ہو سکتا ہے کہ سوشیالوجی کے پوائنٹ سے یا کسی اور پوائنٹ سے ایک امپارٹنٹ اسپیکٹ ہو ویب کا ویئر ہاؤس بنانے کا لیکن یہ ایسا ایک اسپیکٹ ہے جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے تو یہ میں نے آپ کو تین ریزنس بتائے وائی ٹو میک اور کریٹ اے ویب ویئر ہاؤس آگے چلتے ہیں ہاؤ کلائنٹ سرور انٹریکشن ٹیکس پلیس یہ تو میرے حال آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ویب کے اوپر انٹریکشن کیسے ہوتی ہے کلائنٹ کے درمیان اور سرور کے درمیان کلائنٹ کیا ہے کلائنٹ آپ کی مشین ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی جس کے اوپر براؤزر چل رہا ہے اور سرور وہ مشین ہے جہاں پہ ایکچولی ویب پیج پڑا ہوا ہے جہاں امیجز پڑی ہوئی ہیں ساری کی ساری نہیں اور ان کے آپس کی انٹریکشن کیسے ہوتی ہے ایک بات جو شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ویب از سیشن لیس سیشن لیس کا مطلب یہ ہوا جب آپ ایف ٹی پی کرتے ہیں اور آپ نے ایک سائٹ سے کنیکٹ کیا تو جس ٹائم کے دوران ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے کنیکشن اسٹیبلش رہتا ہے ایف ٹی پی سیشن بیسڈ ٹھیک ہے جی لیکن ویب از کنیکشن لیس مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب آپ نے ویب سائٹ سے کنیکٹ کیا آپ کے پاس وہاں سے کچھ ڈیٹا آیا کنیکشن ختم ہو گیا اب جب آپ نے آگے ایک لنک پہ کلک کریں گے دوبارہ کنیکشن بنے گا تو یہ ساری انٹریکشن کیسے ہوتی ہے یہ آپ کو جانتے بھی ہوں گے لیکن تھوڑی سی میں آپ کی سہولت اس کو ریوائز ریوائز اس لیے کہ آگے چل کے ہم اس کو ریفر بھی کریں گے بار بار تو آپ ایک نظر اسکرین کو دیکھیے میں آپ کو صرف مختلف طور پر بریفلی بتاؤں گا کہ آپ ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں آپ کے براؤزر میں ایک پیج ہے اس پر ایک لنک ہے اس کو آپ نے کلک کیا اس کو کلک کرنے کے کورسپونڈنگ جو ویب سائٹ تھی جہاں پہ وہ پیج پڑا ہوا ہے وہ پیج آپ کے سامنے آ جائے گا بہت سارے پیج ہیں ڈپینڈنگ اپان آپ نے کس لنک پہ کلک کیا ہے پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اب جو پیج آپ کے سامنے کھل کے آئے گا اس میں ضروری نہیں کہ ساری کی ساری چیزیں اسی سائٹ سے آئیں مثال کے طور پر امیج اس کے اندر امبیڈ نہیں ہوگی بلکہ امیج کا لنک ہوگا اور وہ امیج جو ہے وہ اسی ویب سائٹ سے آ سکتی ہے سرور سے جہاں پیج ہے بلکہ کہیں اور سے بھی آ سکتی ہے مثال کے طور پر آپ بینر ایڈ کو دیکھتے ہیں بینر جو ایکسچینج کیے جا رہے ہیں بٹوین ٹو ویب یا بٹوین ٹو ویب سائٹس وچ وچ ہیو اے سرٹن کائنڈ مجھے ذرا توجہ دیجیے گا تو وہ انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے ہے کہ میں کہتا ہوں جی میری کمپنی یا میری سائٹ یا میرا انٹرسٹ اس پروڈکٹ سروس کے اندر ہے آپ کا اس کے اندر ہے اس لیے ہم بینرس کو ایکسچینج کریں گے میں بینر اپنا آپ کی سائٹ پہ چلاتا ہوں آپ اپنا بینر میری سائٹ پہ چلائیں ٹھیک ہے جی تو یہ کیسے چیز چلے گی جب آپ کلک کر کے اپنے سامنے کھولیں گے تو اس امیج کے کورسپونڈنگ وہ سائٹ جا کے ایکٹیویٹ ہوگی وہاں پہ ایک میسج جائے گا کہ بھئی یہاں پہ کوئی بینر دکھانا ہے ٹھیک ہے تو جس سائٹ نے آپ کو بینر دکھانا ہے پہلے تو وہ یہ چیک کرے گی کہ آپ جو ہیں آپ پہلے اس سے کوئی بینر لے چکے ہیں تو جب آپ نے بینر ایڈ اس نے ڈسائڈ کرنا ہے بینر ایڈ ڈاٹ کام کمپنی نے تو وہ یہ دیکھے گا کہ پہلے آپ کے پاس کون سا بینر ایڈ جا چکا ہے آپ کا انٹرسٹ کس میں یہ کس طرح پتہ چلے گا اس میں ایک چھوٹی سی ٹیکسٹ فائل استعمال ہوگی جس کے میں آپ کو آگے چل کے ڈیٹیل بتاؤں گا جس کو کہ کوکی کہتے ہیں یہ کوکی میں وہ لکھا ہوگا پہلے سے کہ آپ نے کون سا بینر ایڈ دیکھا ہے اور اس کے کارسپونڈنگ ڈسائڈ کرے گی بینر ایڈ ڈاٹ کام کہ آپ کو کون سا بینر ایڈ دکھانا ہے اگر آپ پہلے نہیں آئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوکی اویلیبل نہیں تھی تو وہ رینڈملی ایک ایڈ کو اٹھا کے آپ کی سائٹ پہ بھیج دے گی اس کے علاوہ جو پیج آپ دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ ڈاٹ کام سے اس میں کچھ ایسے بھی کانٹینٹ پڑا ہوا مٹیریل پڑا ہوا ہے جو کہ آپ کے سامنے سکرین پہ نہیں آ رہا یہ ہڈن لنکس ہیں یہ آپ کا پروفائل بھی بن رہا ہے وہ پروفائل کہاں سے بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مشین پہ ایسی کوکیز پڑی ہوں اور جہاں جہاں وزٹ کرتے ہیں یا ان کے پاس بار بار جاتے ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے تو جو سائٹ ہے اس کے پاس یہ کوکی چلی جائے گی تو آپ دیکھیں کہ کوکیز آپ کے پاس ویب سائٹ ڈاٹ کام نے بھی رکھی ہوئی ہیں بینر ایڈ ڈیش ایٹ کام نے بھی رکھی ہیں اور پروفائلر ڈاٹ کام نے بھی رکھی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ یہ کافی طریقے سے ڈیٹا کی انالسز ہو جاتی ہے اب طلبہ و طالبات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جو انالسز کرنی ہے ویب سائٹ ٹریفک کی وہ انالیسز میں آپ کریں گے کیا پہلے تو میں نے آپ کو چار پانچ سوال بتائے تھے کہ بھائی کون لوگ آ رہے ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایکچولی جب آپ اس لاگ کی انالسس کرنا چاہیں گے تو آپ کو کن سوالوں کے جواب چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جی اور یاد رکھیں یہ انالسس کرنے کے لیے جس فائل میں ڈیٹا رکھا جائے گا اس فائل کو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے اتنا آسان نہیں ہے یا اگر ایسی ایک پر بہت ساری فائلیں ہیں جس کو کہ ویب لاگ کہتے ہیں وہ کافی کمپلیکیٹیڈ ہے کیونکہ اس کا اتنا خاص اسٹرکچر نہیں ہوتا اس لیے آپ کو اس کا ویئر ہاؤس بنانا پڑے گا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کن سوالوں کے جواب جانا چاہیں گے اپنی ویب سائٹ کے بارے میں اور ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو ایک لاگ چاہیے جس میں چیزیں لکھی بھی ہوں پہلے تو آپ یہ جانا چاہیں گے بھی اتنی محنت سے اتنے پیسے خرچ کر کے جو ویب سائٹ بنائی ہے اس کے اوپر کوئی آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس پہ کوئی ٹریفک بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی اچھا جی اگر اس کے اوپر ٹریفک آ رہی ہے تو لوگ کون سے پیجز کو جا کے دیکھتے ہیں یا کیا چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس پیج پہ جا رہے ہیں اور وہ کیا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک تو رینکنگ ہو گئی پیجز کی اب آپ اپنی سروس کو اپنے پروڈکٹ کو اپنی ویب سائٹ کو اپنے ٹچ پوائنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر زیادہ لوگ آئیں اچھا ایک یہاں پہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ زیادہ کو میں آگے چل کے بھی ایکسپلین کروں گا کہ زیادہ لوگ آئیں لیکن آپ کو بزنس نہ دیں یہ اتنا اچھا نہیں ہے اگر تھوڑے لوگ آئیں اور بزنس دیں آپ کو تو اس ڈیٹا کے ساتھ آپ اس کی مزید انالیسز کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کہ آپ نے جو پیسے انویسٹ کیے اس پہ ریٹرن کیا ملا؟ تو یہ تو ہوگی لو لیول انالیسس میں تھوڑا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں ہائی لیول ویب ٹریفک انالیسس اس میں آپ کیا کریں گے اس میں آپ یہ ڈیٹیل میں کچھ چیزیں جاننا چاہیں گے اور کیا جاننا چاہیں گے آپ آپ ڈیٹیل میں جانا جاننا چاہیں گے کہ آپ کے پاس ریپیٹ وزٹرس فار ایگزامپل کتنے ہیں کون سے لوگ ہیں جو آپ کے پاس بار بار آتے ہیں یہ آپ کے ریپیٹ وزٹر ہیں ٹھیک ہے جی آپ یہ جاننا چاہیں گے مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس جو وزٹر آیا ہے ٹھیک ہے وہ کس ویب سائٹ سے آیا تھا یا اس کا جو ویب سائٹ تو ایک ریفرل کے ریفرنس سے میں کہہ رہا ہوں وہ کس مشین سے آیا تھا آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ کون سے ایسی مشین یا سرورز ہیں جہاں سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر آپ نے وہاں اس نے کچھ رجسٹر کرایا ہے اپنے آپ کو تو آپ اس کے نام سے اور ڈیٹا ملا کے بہت سی انالیسس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس طرح آپ بہت سارے ڈیٹیل میں جا کے یہ جان سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا کتنا فائدہ پہنچا رہے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی میں نے آپ کو بریفلی بتایا کہ ڈیٹیل انالسس میں آپ کیا کر سکتے ہیں ویب سائٹ کی ٹریفک کے ساتھ میں آپ کو کچھ اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں جی ساتھیو تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہائی لیول پہ آپ کیا کچھ اس میں سے انفارمیشن نکال سکتے ہیں یا انالیسز آپ کیا کر سکتے ہیں تو جو اس میں کچھ میں آپ کو اسپیسیفکلی بتاتا ہوں کہ واٹ انفارمیشن کین بی ایکسٹیکٹڈ اسپیسیفکلی ایک تو یہ کہ اگر آپ نے کوئی ایسا میکنیزم رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ آپ کی سائٹ پہ آتے ہیں وہ رجسٹر انہوں نے کرایا ہوا ہے تو اس کی جو ریجسٹریشن آئی ڈی ہے اس کی بیسس پہ آپ یہ جان سکتے ہیں اگزیکٹلی exactly کہ کون آپ کی ویب سائٹ پہ آیا تھا لیکن اس میں کچھ مسائل بھی ہیں جو کچھ میں بتا رہا ہوں یہ ایپسلیٹلی کریکٹ یا ایپسلیٹلی آلویز true نہیں ہے وہ جو ریزن میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا آپ یہ بھی انفارمیشن نکال سکتے ہیں کہ جو شخص آپ کی ویب سائٹ پہ آیا ہے وہ کہاں سے آپ کی ویب سائٹ پہ آیا تھا مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی ایسی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ریفر کرتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کو لوگوں کو تو وہ یو ساتھ آ جاتا ہے کون آپ کی ویب سائٹ سے آیا تھا کون آپ کی ویب سائٹ پہ آیا تھا اور کہاں سے آیا تھا اس کے بعد اس شخص نے کون سے پیج ویو کیے اور کتنی دیر تک وہ پیج ویو کیے اور وہ آپ کی سائٹ میں کہاں کہاں پہ گیا اور کون وزٹرز ایسے ہیں جنہوں نے کہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچایا یا فار ایگزامپل آپ سے زیادہ پرچیز کی تو یہ اٹس اے لانگ لسٹ کہ آپ کیا کچھ ڈسکور کر سکتے ہیں اور کیا کچھ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بہت ہی تھوڑی سی چیزیں بتائیں ہیں ڈپینڈنگ اپان دا بزنس یہ سوال جو انفارمیشن ایکسٹرکٹ کی جا رہی ہے سب چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکل اینگل کی سائیڈ پہ لے کے جاتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ جو ہم ساری انفارمیشن نکالیں گے جس کو ہم استعمال کریں گے یہ آتی کہاں سے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں Where does the traffic info come from یہ بہت سارے sources ہو سکتے ہیں بہت سارے یعنی کہ ایک دو نہیں ہیں مثال کے طور پہ میں آپ کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو جی ہاں ایک سورس ہے جس کو کہتے ہیں ہم web log ویب لاگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ جو کچھ بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ لکھی جا رہی ہے اٹس بینگ ریٹن تو یہ جیسے کہ لاگ مینٹین کیا جاتا ہے ایک تو ویب ہے تو ویب بلاگ جو ہے وہ سرور مینٹین کر رہا ہے ٹھیک ہے جی اور سرور ایکٹیوٹیز کو نوٹ کر رہا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور سورس ہے انفارمیشن کا اس کو کوکی کہتے ہیں میں آپ کو کچھ بتا بھی چکا ہوں اس کے بارے میں کچھ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس کے بارے میں تو ویب بلاگ ہو گیا کوکی ہو گیا اس کے علاوہ بھی دو تین طریقے اور ہیں جیسے کہ ٹیگنگ ہوتی ہے یا اور طریقے ہیں ایک طریقہ اور بھی ہے وہ ہے آئی ایس پی یعنی کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس سے آپ اکاؤنٹ لیتے ہیں اور اس کے تھرو آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں اس لیے آپ اگر کسی ایسی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ لاگ مینٹین نہیں کیا جاتا لیکن چونکہ آپ آئی ایس پی کے تھرو اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اس لیے آئی ایس پی کو پتہ ہے کہ آپ نے کن کن لنکس کو کلک کیا تھا اور وہ بڑی uh, ایسی انفارمیشن اور ایسے کلکس کو بھی جانتا ہے جو ہو سکتا کہ کہیں اور ریکارڈ نہ ہو رہے ہوں اس کے علاوہ بھی ادر سورسز ہیں وہ ادر سورسز کیا ہیں ایسی ویب سائٹس ہیں ایسے سرورز ہیں ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ٹریفک کا ریکارڈ رکھتے ہیں اس ٹریفک کا ریکارڈ رکھتے ہیں وہ ایز اے تھرڈ پارٹی ریکارڈ رکھتے ہیں مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو اتنے ہزاروں لاکھوں جو ہے نا وہ وزٹرز آتے ہیں روز کے اس لیے اگر آپ نے اشتہار اپنا ہماری سائٹ پہ لگانا ہے ہمیں اتنے پیسے دیں پر کلک ایسے تو کوئی بھی کوئی کلیم کر سکتا ہے لیکن آپ نے ایسے کلیمز کو نہیں ماننا ایسے ادر سورسز ہیں جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر یہاں سے کتنی ٹریفک گئی تھی یہاں سے کتنی ٹریفک گئی تھی اور وہ پبلکلی وہ انفارمیشن اویلیبل کر بھی دیا کرتے ہیں یعنی کہ یہ ادر سورسز ہو گئے ایسے ایک ادر سورس کا میں آپ کو یو دکھا دیتا ہوں آپ ایک نظر اسکرین پر ڈالیں اور یہ یو لکھ لیں یہ جو یو ار ایل آپ کی اسکرین کے اوپر ہے ایک تو آپ ڈائریکٹلی جا کے یہاں پہ ایک ونڈو دکھائے گا اس میں آپ ایک یو آر ٹائپ کر دیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اخبار کہتے ہیں ہم ہائیسٹ ریڈ ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے ایک سال میں کس کس مہینے میں کتنی کتنی ٹریفک اس کے اوپر آئی تھی اس اخبار کے اوپر. دوسرا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو کمپیٹنگ اخبار تھا اس پہ کتنی ٹریفک آئی تھی اور تیسرا آپ دونوں ریزلٹس کو کمبائن کر کے ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی سب کچھ الگ ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور سب کچھ کیا جاتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سورسز کے بارے میں بتایا کہ انفارمیشن کہاں سے آتی ہے اب میں کچھ آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اس کے بارے میں ویب ٹریفک ریکارڈ لاک فائلس تو یہ لاک فائلس جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں جب آپ ایک ویب سرور پہ کنیکٹ کرتے ہیں جا کے اس کا یورل ٹائپ کرتے ہیں تو وہاں سے فائلز آپ کے پاس آتی ہیں امیجز وہاں سے آپ کے پاس آتی ہیں تو جو بھی چیز وہاں سے آتی ہے وہ ویب سرور جو ہے وہ ایک اس کا ریکارڈ ایک فائل میں لکھ لیتے ہیں یہ عام طور پہ ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے یہ فائل جو ہوتی ہے یہ یا تو ویب لاگ وہ جو سرور ہے اس کے پاس کوئی اسٹینڈرڈ لاگ لاگنگ میکنزم ہوتا ہے اور اس لاگنگ میکنزم کو لے کے لاگ مینٹین کیا جاتا ہے لاگ بنایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ اسمارٹ پروگرامر ہیں تو آپ خود بھی وہ لاگ بنا سکتے ہیں کہ لاگ میں کیا لکھا جائے اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے عام طور پہ ٹیکسٹ فائل میں لکھا جاتا ہے اور ٹیکسٹ فائل جو ہوتی ہے یہ را لگ ہوتا ہے اس کا کوئی خاص سٹرکچر نہیں ہوتا اور یہ فائل بہت بڑی ہوتی ہے یہ فائل بڑی اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں آپ نے صرف ایک منٹ ہی لگایا لیکن آپ نے بہت سارے پیجز کو کلک کیا تو وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی لاگ میں چلی جائے گی تو لاگ کا سائز جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور لاگ کے فارمیٹس بھی مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کو ایسے لاگ مل جائیں گے جیسے میں ابھی آپ کو دکھانے بھی لگاؤں کہ ایک دن کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ 10 گیگا بائڈ کے برابر ہے ایک دن کی ایکٹیویٹی and it is highly unstructured آپ کے پاس اگر ایک ٹیبل ہے جس کو کہ آپ نے ٹرانزیکشن ٹیبل کو آپ نے ویئر میں لے کے جانا ہے ہو سکتا ہے آپ کو 10 gigabyte بائڈ کا مل جائے لیکن جو ٹین گیگا کا ٹیبل سائز ہے وہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے کی یا 10 دن کی یا اس سے زیادہ دن کی ایکٹیویٹیز کے اوپر یہ تو ایک دن کی ایکٹیویٹی بتا رہا ہوں میں آپ کو امیزون کے اوپر ایک ایک مہینے میں سیورل بلین ہٹس آتی ہیں تو اٹس اے ہائی تو انالائزرس آپ انالائزر ایک نیا لفظ میں نے استعمال کیا یہ ایسے ٹولز ہیں جو کہ آپ کو ریل ٹائم میں دکھا دیتے ہیں کہ جی اتنی ٹریفک ہے اتنی ٹریفک نہیں ہے لیکن جب آپ نے ڈسیزن میکنگ کرنی ہے تو صرف ان گرافز کی بیسس پہ آپ آگے نہیں چل سکتے تو یہ جو لاگ فائل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کے کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں آپ ایک نظر سکرین پہ ڈالیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک لاک فائل ہے یہ بہت بڑی لاک فائل ہے اور اس کو کئی دفعہ آپ رائٹ سائٹ پہ اسکرال کریں تب اس کے اینڈ پہ پہنچیں گے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں اس میں کیا کچھ دیا ہوا ہے تقریباً اس میں بارہ لائنس میں دکھائیں صرف آپ کو اور اس میں ایکچولی ٹو ففٹی تھی اس کے اندر جو لاک فائل ہے اور اس کا سائز بہت بڑا تھا اور جہاں تک اس کا اسٹکچر کا تعلق ہے آپ جیسے دیکھ سکتے اس میں کوئی خاص اسٹرکچر فالو نہیں ہو رہا شروع میں بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن جب آپ اس کے انڈ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسی بات نہیں تھی یہ جو میں نے آپ کو لاگ فائل کا فارمیٹ دکھایا ہے آپ بالکل مت سمجھیے گا کہ یہی لاگ فائل کا فارمیٹ ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی سلائڈ میں بتایا تھا کہ ہر سرور کا اپنا لاگ فائل کا فارمیٹ ہوتا ہے ہر کمپنی کا ہو سکتا ہے پروگرامر اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لاگ فائل کا فارمیٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے کہ اس میں یو ایلز وہ نوٹ ہو رہے ہیں جن یو ایل سے ٹریفک بھی آپ کی طرف آ رہی ہے ان یو کا کوئی سٹرکچر نہیں ہو سکتا کن آئی پی ایڈریسز سے آ رہی ہے اور کیا کیا فالٹس آئے تھے وغیرہ وغیرہ تو اٹس ہائیلی انسٹرکچرڈ جو پرابلمز آپ کو پرابلم لگ سکتی تھیں کہ جی ٹیکسٹ فائل کو آپ نے لوڈ کرنا ہے ویئر ہاؤس میں جس میں کہ کچھ ڈیٹا رکھا گیا تھا یہ تو اس سے بہت مشکل پرابلم ہے اس کے فارمیٹس کیا ہوتے ہیں اس کے کچھ فارمیٹس ہیں جو کہ جیسے میں نے بتایا ہے ڈپینڈ کرتا ہے ویب uh, سرور کے اوپر بھی ایپلیکیشن کے اوپر بھی اس کے علاوہ اس کا ایک اسے کہتے ہیں کامن لاگ فارمیٹ سی ایل ایف پھر ایک اور اسے کہتے ہیں ایکسٹینڈیڈ کامن لاگ فارمیٹ سی سی ایل ایف کو سی لاگ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ان میں کچھ اسٹینڈرڈ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اسٹینڈرڈ کچھ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں اٹس لمیٹیڈ بائی دا امیجنیشن آف دا پروگرامر جس نے کہ لاگ بنایا ہے تو وہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں آپ ایک اسکرین پہ ڈالیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تین کالن میں بتایا آپ کو فیلڈ ہے اس کی ڈسکرپشن ہے اور ایگزامپل ہے مثال کے طور پہ ہوسٹ ہوسٹ کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے وہ آئی پی ایڈریس جہاں سے ٹریفک آپ کے پاس آئی تھی ٹھیک ہے جی پھر date, date اور time, جس آئی تھی, کافی ڈیٹیل میں اس میں ڈے ہے منتھ ہے یہ آور منٹ اپ ٹو سیکنڈ اور ٹائم زون بھی ہے یہ ٹائم زون جو تھا آپ کو اس میں نہیں ملے گا کبھی جو آپ ڈیٹا بیسس کو او ایل ٹی پی سسٹم کی اٹھا کے لے کے آئیں گے اس لیے کہ وہ ٹائم زون تو چینج نہیں ہوتا پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس لائن کی ریکویسٹ کی گئی تھی اس کے بعد کون سا سٹیٹس میسج گیا تھا فور او فور تھا پیج ناٹ فاؤنڈ یا 500 تھا انٹرنل سرور ایر یا کچھ اور تھا اور ریفرر یو آر ایل کیا تھا یعنی کہ کس یو آر ایل سے یہاں تک آپ کے پاس پہنچے تھے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایجنٹ کیا تھا مطلب کہنے کا کہ یہ اس میں بےتحاشا چیزیں دیکھنے والی ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ ذرا میری طرف توجہ دیں میں آپ کو اگلے پوائنٹ کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں ویب ٹریفک ریکارڈ کوکیز یہ کوکیز کیا ہوتی ہیں اس کا کافی دیر سے ذکر آ رہا تھا میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کوکی ایک ٹیکسٹ فائل ہے آسان ترین الفاظ میں اس کا سائز زیادہ بڑا نہیں ہوتا عام طور پہ ون کلو بائٹ سے بڑی کوکی نہیں ہوتی کوکی کیا کرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جو ویب لاگ ہے وہ سرور کے اوپر مینٹین ہو رہا ہے سرور میں ایک ٹیکسٹ فائل ہے جس میں لکھا جا رہا ہے کہ کیا کیا ایکٹیویٹی ہوئی تھی اب اس میں ایک مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو یو ارس کلک ہوئے ہیں یہ کیا ایک ہی شخص نے کلک کی ہیں یا مختلف لوگوں نے کلک کی ہیں اس لیے کہ یہ پاسبل ہے کہ سارے کلکس ایک ہی آئی پی ایڈریس سے آ رہے ہوں یا اگر فرق آئی پی ایڈریس سے ٹریفک آ رہی ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا جو فرق آئی پی ایڈریس سے لوگ آئے ہیں وہ فرق لوگ ہیں یا وہ ایک ہی شخص ہے ٹھیک ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے پاس رپیٹ وزٹرس کون سے ہیں اس کا ایک مشکل طریقہ کرنے کا کام مشکل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یورسٹکس بنائیں جو کہ ان یو ایر کی انالیسس کریں آئی پی ایڈریسز کی انالیسز کریں ٹائم زونز کی انالیسس کریں اور اس کو لے کے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون شخص آپ کی ویب سائٹ پہ آیا تھا اور کون سے یو ایل ایک ہی شخص کی وجہ سے ہیں خاصا مشکل کام ہے خاصا ٹائم کنزیومنگ کام ہے خاصا ایرر پرون کام ہے تو اس کا حل کوکی ہے کوکی وہ ٹیکسٹ فائل ہے جو کہ کلائنٹ کی مشین کے اوپر مینٹین کی جاتی ہے کلائنٹ کی مشین پہ لکھی جاتی ہے اور جب کلائنٹ آپ کے سرور سے کنیکٹ کرتا ہے تو وہ فائل آپ پڑھ لیتے ہیں کلائنٹ کی ہارڈ ڈسک پہ پڑی ہوئی فائل کو پڑھ لیتے ہیں اور اس فائل کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں اس کی بیسس پہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ کوکی جو کلائنٹ کی سائٹ پہ اس کی مشین پہ رکھی تھی اس میں نے یہ کوڈ یا یہ آئی ڈیز ڈالے تھے اسی لیے اور میں جس جس کلائنٹ کی مشین پہ کوکی رکھتا ہوں وہاں پہ نان ریپیٹنگ آئی ڈیز ہوتے ہیں اس لیے جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے یا آتی ہے اور یہ آئی ڈی میچ کر جاتا ہے دین آئی سے ریپیٹ وزٹر اس میں جو آئی پی ایڈریس کا کانسیپٹ کہاں سے آیا مثال کے طور پہ اگر میں اپنے گھر کی مشین پہ بیٹھ کے دفتر کا اکاؤنٹ استعمال کر کے انٹرنیٹ پہ جاتا ہوں ہو سکتا ہے میں کوئی اور سرور کو استعمال کروں اگر میں بازار سے جا کے کوئی کارڈ خرید کے انٹرنیٹ پہ جاؤں تو میں کوئی اور آئی پی ایڈریس استعمال کروں میں ایک ہوں میری مشین پہ کوکی ایک پڑی ہے لیکن ایک ہوتے ہوئے میں دو مختلف سورسز سے ایک سرور پہ جاتا ہوں چونکہ کوکی ایک ہے اس لیے جو آئی پی ایڈریسز ہیں میں اسے دھوکہ نہیں کھاؤں گا مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک ہی شخص ہے لیکن جب میری سائٹ پہ ایک بلین لوگ آ رہے ہیں یا ایک دن میں چالیس لاکھ لوگ آ رہے ہیں تو یہ میں کیسے کروں گا اس کے لیے مجھے ایک ویئر ہاؤس چاہیے سنگل سورس آف ٹروتھ چاہیے مجھے اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے جیسے امیزون ڈاٹ کام ہے آپ کا کیا خیال ہے وہاں پہ ایک سرور رکھا ہوا ہے نہ وہاں پہ تو ڈزن میں سرور ہیں وہاں سرور کے فارمز ہوتے ہیں سرور کے فارمز ہوتے ہیں ملٹیپل سرورز ہوتے ہیں ہو سکتا ہے امریکہ میں چالیس سرور رکھے Amazon.com ڈاٹ کام تو یو کے میں بھی چلتا ہے ہو سکتا ہے وہاں پہ دس سرور رکھے ہوں جیسے یاہو ہے وہ تو دنیا کے پتہ نہیں کن کن ممالک میں ہے ہر ایک کا ٹائم زون فرق ہے ہر ایک کا لاگنگ کا طریقہ فرق ہوگا اس لیے جب یاہو کے اونرز نے یا amazon.com ڈاٹ کام کے اونر نے جی ویزوز نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از دا اوور ٹریفک آن مائی ویب سائٹ ڈسپیریٹ سورسز ہیں اس کو ویئر ہاؤس کی ضرورت ہے میرے خیال میں آپ کو ویب ویئر کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا اس کے ساتھ ایسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ